الحمد اللہ رسول الکریم جائیداد اس ترریہ والا مضمون رہ گیا تھا اس, اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ایسے حالات انسان پر آ جائیں جو اس کی طبیعت کے حالات کے ناموافق ہوں نامافک مال میں جان میں نامافک آ جائیں شریف میں ایک تیغمبر کے زمانے کا واقعہ ہے مسئر ہے ایک آدمی نے کہا کہ مجھے میرے لیے دعا کریں کہ مجھے جانوروں کی زبان سمجھا جائے. تو اللہ نے راز رکھا ہوا ہے اس پر نہ وہ پیچھے پڑ گیا کہ دعا کریں اس کے لیے دعا کی یوز کریے اللہ نے اس کو جانوروں کی بولی کا علم دے میں اس پر ایک دن اس کے گھر میں اس طرح ہوا کہ کتا تھا مرغا تھا گوڑا تھا بیل تھا جانور آپس میں کچھ کرتے ہیں تو کتے نے فریاد کی کھانے پینے کی بڑی کمی ہے تو مرغے نے کھا کہ فکر نہ کر گھوڑا مر جائے گا بس جب خوب کھاؤ گے اس میں سے آپ بھی کھائیں گے ہم بھی کھائیں گے کچھ آدمی جو بات سنی اس نے صبح جا بیچ دیا بڑا خوشی ہوا تھا جانوروں کی زبان کی سمجھنے سے کتنا فائدہ ہو گیا پھر جو ہے تو کتے نے مرغے سے کہا نے جھوٹ بولا ہے اور تو کوئی گوڑا نہیں مرایا میں نے کہا سب فکر نہ کرو اب اس کا بیل مرے گا تو پھر آپ بھی گے ہم بھی گے بڑے مزے ہوں گے تو اس نے جو سنی بات نے بیل کو بھیج دیا بڑا خوش ہوا جادور کی زبان کے کی سمجھنے کتنا فائدہ ہوگا آو نم نم سے کہا کہ صحیح بات نہیں کی بیل بھی نہیں مرا اور انہوں نے کہا فکر نہیں کرا کہ خود مرے گا بڑی خراب ہوں گے تو کھائیں گے آپ ہم کھائیں گے بس آپ بس تو جو سنا اس کو پیچھے پڑ گئی تکلیف میں مصیبت میں تکلیف میں, میں, میں مصیبت اب کیا کروں یا اگر تو سوال کیا جن پہ عمر علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو یہ راز کھلا تھا ان نے کہا بھائی اب اس کا کوئی حل نہیں ہو سکتا وہ بلا آئی تھی تیرے گھوڑے پر آنی تھی اسے تھی نے ٹال دی وہ دیا اور دوسرے گھر پر ہو تو بیل پرانی تھی وہ بھی تھی نے ٹال دی اب وہ بلا جب تیرے دو جانوروں پر نہ پڑی سر پر آ گئی تو جب اللہ تعالیٰ انسان کے سر کو بچانے کے لیے اس کے بال کو ذہن کر دیتا ہے بنا بال پر آ جاتی ہے اس کی جان بچ جاتی تو اس طرح مجاہدات جو ہیں بہ راد بزور جو اللہ کی طرف تکلیفیں آئی ہوئی ہیں بڑے راز ہوتے ہیں وزیر والی یہ کہانی آپ کو سنایا کرتے ہیں الطاف صاحب یاد ہے شاک صاحب کو یاد ہے والی؟ صاحب کی, جو کی ہوئی نا تو اس کو اب یاد آ گیا ایک بادشاہ تھا اس کے بارک وزیر تھے ان میں سے ایک نیک سالے اللہ کا بندہ وزیر صاحب تو بڑے دربار کے کام اس پر چلتے تھے بادشاہ کو بڑے اعتبار تھا باقی وزیر چلتے تھے ان کا خیال تھا کہ یہ اس سے اعتبار ہٹے بادشاہ کا ہمارے کچھ نہ حیثیت بنے ہیں. سارا اس پر اعتبار ہے تو کچھ نہ کچھ کی شکایتیں لگاتے ہیں ہر جگہ پر جو آدمی ذمہ دار اور انچارج ہوتا ہے تو مات ہے جو شکایتیں لگاتے رہتے ہیں نہیں تو اس میں جو کمزور کمزور اصاب والے ان, ان کے ہاتھ میں مزا ہوتا ہے کوئی ایک کوئی ایک چپراسی کوئی ایک سپرڈنٹ کوئی ایک بابو ایسا منیڈر بنا ہوا ہوتا ہے نا وہ ساتھ کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اور سدلوں ساتھ بھی اس کے ہاتھ میں مزا ہوتا ہے اس کی شکایتیں لگائی وزیر کی تو وہ بادشاہ کو نفر ڈالنے کی کوشش کی ایک دفعہ سے بادشاہ بیمار ہو گیا تو وزیر سے کہا تھا وزیروں نے کسی دے پڑے کہ آپ جی مار جسموں پر چلی جائے دور ہو جائے ہم بڑے کھا پائے یہ جی آیا کہا کہ بادشاہ بیمار ملا سے سن سے بادشاہ سلامت اسی میں خیر ہے باقی وزیر نے کہا آپ دیکھو جی بادشاہ اسلامت بیمار ہیں اور یہ آدمی کہہ اسی میں خیر ہے. یہ کوئی خیر خواہ ہے بادشاہ کو. بادشاہ دل میں نفرت پیدا بادشاہلامت کی انگلی کٹ گئی سب نے بڑے کسی پڑھا ہے کہ دشمنوں کی انگلی کٹتی ہے انگلی کیا کٹی ہے سب کا طریقہ ہوتا ہے. خوش آمد کا یہ وزیر صاحب بتائے کی, خیر. باقی نے بادشاہ کی کٹی ہے. اور وہ کیا اس میں خیر ہے بادشاہ کی نفرت پوری ہوگی دل میں میں جی لطیفہ آپ کو ایک بات سنا میں ایک جگہ امتحان کے لیے گیا تو وہاں جو پروفیسر تھے وہ دیندار تک دینی جماعت کے دینی پارٹی کے رکن تھے اور طلباء اور لوگ ان کے شاکی سے شکایت سے کر رہے تھے کہ ان سے لوگ تنگ ہیں اب میں امتحان لینے کے لیے بیٹھا ہوں تو طلبا سامنے آتے ہیں سارے آدمی کو اپنی اولاد کی طرح محسوس ہوتے ہیں کیا لڑکے کیا لڑکیاں آدمی کی سوچنا ہوتا ہے جیسے ہمارے بچے ہیں ہمارے بچے کیسے امتحان ہو اس کے کتنا پر بوجھ ہو اس کا کیا حال ہو ہم چاہیں گے کہ اس کے ساتھ شبکت سے بات کی جائے مہربانی سے بات کی جائے رحم کیے جائے سارے سارے اپنی اولاد سوچتے ہوتے ہیں تو میں کام کر رہا تھا کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ میرے کل میں سختی آ گئی سامنے بیٹھے ہوئے آدمی کے لیے شبکت زائل ہو گئی سختی آ گئی میں نے دیکھا تھا وہ کھڑے تھے مجھے اندازہ اس سے سختی کا رویہ کرتا ہے وہ اس کے کالب وہ جو شبکت جو پہلے میں وہ ہو ہو باہر نکلے فارم اور زائل ہو گیا تو وہ شبکت باہل ہو گئی تو بعض وقت یہ و پیش جو ہوتے ہیں نا ایسے فکر کرتے ہیں کہ آدمی کے قدم کے اثر کو ظاہر کر دیتے ہیں تو اس لیے بہت بیدار رہنا ہوتا ہے اور اس میں تعمیر احمد اللہ کہتے ہیں کہ اپنے آسانے والوں کو اپنے سے متعلق کیا کرو درمیان میں کسی واسطے کے والے نہ کیا کرو وہ بڑے غلط مطلب سے نکالتا ہے اس سے نتیجے میں دوسری میں داخل کر لیتا ہوں نا تو جا کر میں بیٹھ جاتا ہوں کہاں لے کر سب کو خود بتاتا ہوں ان بات کو چھوڑ دیں گے بابوؤں کو اور سپلاشین کو انتظامات چڑھے ایک اور آپ کو لکھ سکتا ہوں جی میں ڈاکٹر نظر صاحب کے ڈپارٹمنٹ میں گیا وہ شعبے کے صدر کی ڈف ڈپارٹمنٹ تھے اور وہ کمپاؤڈروں کے امتحان لے رہے تھے تو دروازے پر جگہ جگہ انہوں نے لکھایا ہوا ہے کہ جو پیسے لیتا ہے وہ بھی حرامی ہے جو پیسے دیتا ہے وہ بھی ہرامی ہے اب ڈاکٹر صاحب کی ہمارے بزرگوں کی طرف سفید گاڑی والے آدمی ایسے خوبصورت نظرائیں بیٹھے ہوئے اور ان کے ڈپارٹمنٹ میں یہ گالی لگیوں کو ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ کیا بار لکھ لگائے ہوئے اور تجھے کیا پتہ ہے میرا ایک چپڑاسی لوگوں سے آٹھ ہزار روپئے لیتا تھا پاس کروانے کے اور کہتا ہے چھ ہزار وہ لیتا ہے اور دو ہزار میں لیتا ہوں آٹھ ہزار یا پانچ ہزار رائٹ نے بتایا پیسے کی تو جو پاس ہو جاتے ہیں خود تو اس کو آمدنی ہوگی جو فیل ہو جاتے ہیں کہتے ہیں بڑا لوکے سے بڑا درندار ہے جس کو پاس نہ کرا سکے پیسے واپس کرتےش جی پہلے گئے ہوئے تو چلے چاندوں کا یہ حال ہوتا ہے قدرۃ اللہ شاہ نے لکھا ہے کہ ڈی سی کو ڈسٹک نازر دسل کا سپرٹانڈ اور اس کا اس کا باورچی یہ اپنے پنجے میں رکھتے ہیں اس کو نکلنے نہیں رہتے اور ان سے نکل کر گاؤں میں تین چار بڈیرے دو چار چودھری دو چار ڈنڈے مار وہ بیچ میں بناوٹی خطیب کیونکہ اس سے اس بات کی دوست بنی ہوئی کہ ممبر سے میں تیرے جو ہے وہ کروں گا حالات خراب کروں گا ہمارے ایک خدا ڈی سی سے ڈاکٹر صاحب کے لیے ہمارے پاس فنڈ آتا ہے فلانا فلانا کو فنڈ دیا کرتے ہیں تو جو بات حکومت کے لیے کروانی ہوتی ہم کروایا کرتے تو آج جن کو اپنی آنکھیں ہیں کھلی رکھنی ہوتی ہے چلے کو سنا یاد آ ہمارے ایک رشتے بیمار ہو گیا اس کو سخت پینڈاسائٹس کے درد ہو گیا بھائی ہمارے بڑے لے جا کر رات کو داخل کرایا تو رات کو سرجن جو تھا اس نے رات کو آ کر پریشن کیا اچھا بھی تھا کوئی سرجن نہیں تھا پہلے نفس فٹ مایا آپریشن کر کے چلا گیا مریض کو ڈالا گیا اسپتال میں تو وارڈری وقت آئے تھے چھ سو فیس دیتے ٹھیک ہے جی شکر اللہ کا ہمارا کام چھ سو روپئے دے دیجیے ہمارا سادہ دل آدمی ایک آدمی تھا صبح ڈاکٹر صاحب گراؤنڈ پر آئے تو بھائی نے کہا جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب نے بہت تکلیف کی کل کو آپ آئے جی اتنی تکلیفات نہیں ہمارے مریض کو نہ دی فیس پوچھ گئی تھی کام تو نہیں تھی نا اس کا فیس کیسی چھ سو روپئے جو کس میں نے بجٹ لیے تھے اور ڈاکٹر صاحب تم نے اب ڈاکٹر صاحب نئے کلا کے بندہ کو کر کے چلا گیا اب وہ کیا پتا ہے کہ میرے پیچھے کیسے کیسے لئے تو وہ خوراک اور گروپ بیٹھے ہوئے ہیں نے داخل کیا ہے رفیق وغیرہ بچی کو تو اس کا کوئی ایمرجنسی اپریشن کیا ڈاکٹر جنہوں نے بارے شاگرد ہے تو اس کے بعد ڈسپینسر کے پاس آیا کہا کہ ساڑھے تین سو روپئے دو تو میں نے کہا اس کا پیس دے دیجیے نہیںسٹرکٹ میں اور پریفری میں بڑے ٹرینڈ ہوتے ہیں یہ جی لوگ یہ جی سارے اور جو ایم ایس ہوتا ہے ڈاکٹر مغش کہا تھا کہ میری جب خیبر میں خور میڈیکل کالج میں اپائنٹمنٹ ہوئی تو میں ایم ایس سے ملنے کے لیے گیا <Argent> <sagen coughs> اور تو نام بتایا نام تو نہیں بولنا کہ رقیبت ہو جاتی اس نے کہا کہ میں گیا اور میں ایک لفافہ ریت کا مرا ہوا لے کر گیا جبکہ اس کی یادت تھی کہ جب کوئی آدمی اس چپڑا سے نکلتا تھا تو لفافہ تھماتا تھا ہاتھ میں تو کو کہتا کہ آدمی آیا کہ لفافہ آیا ہے کہ نہیں کہتا لفافہ آیا ہے تو پھر نکلتا تھا ملنے کے اور نہیں ہوتا کہتا کہ کیا اپنا کار. <laughs> تو اس پہ کہتے ہیں کہ میں نے رت کر لفافہ دیا اس نے کہا کہ لفافہ ہے اس طرح جا کر رکھا اور سر میری گورنمنٹ میڈیکل کالج میں اپائنٹمنٹ ہوگی میں آپ سے ڈپارسٹ کر رہا ہوں کیونکہ جا کر یہ دیکھے گا کہتے ہیں کہ کے دباغ پر ایک ضرب لگانے کے لیے سر بنے میں گزار کروں گا اس کو پتا چلے یہ میری قدر ہے معاشرے میں باران کی شر سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو کہ آپ ایم ایس سی تو وہ ان کی کوئی سی تھیں نہیں پہلے تو اسپیشلسٹ نا آپ کو سیٹنگ سے اس کو براہ راست ٹکر محسوس ہوتی ہے اپنے ڈسٹرکٹ اسپیشلسٹوں کے ساتھ تو اس شرط اس کے اپنے آپ کو پہچانا ہوتا خیر بات سے بادشاہ سے آپ کی بات یہ جھڑکاہ تک پہنچ گئی ہے جی؟ کیا بات ہے بادشاہ صاحب ہاں گونگلی کٹ گئی دیکھو جی یہ بادشاہ صاحب نے گلی کٹ گئی ہم لوگوں کو دل کٹ گئے وزیر صاحب کے اس میں خیر ہے بس بادشاہ نے کہا کس طرح کرتے ہیں کہ ایسے جان سواتے ہیں وزیر شکار کے لیے گئے ایک اندر کئے گے پاس بادشاہ نے کہا کہ جب وہاں سے گزریں گے ہم تو اس کو دیکھا دے کر نیچے کر دے گزر تو دیکھا دے دیکھ کر گرایا نیچے گر گیا وزیر صاحب اور شکار کا قابل نکل گیا آگے آگے اپنے بادشاہ سلامت بٹکا اپنے لشکر سے اور آگے دوسری مغلکت کے حدود پار کر گیا وہاں گرفتار ہو گیا اور گرفتار اسی شکاری لباس میں بادشاہ کے دربار میں پیش ہوا دوسرے بادشاہ کے دربار میں تو بادشاہ سے اس کے درباری نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ نے ایک مدد کی ہوئی تھی ایک آدمی کی قربانی کرنے کی پھر آپ نے کہا تھا کہ اپنی رہا میں آدمی قربانی کرتا کہ اس سے رہا میں اور آپ کا اثر پیدا ہوتی ہے کوئی باہر کا آدمی پکڑا اس پر قربانی کریں گے تو اب اس آدمی کی قربانی ٹھیک ہے پانچ دن کو بلاؤ پانچ دن کو بلایا نے کہا کہ ہم نے آدمی کی قربانی کرنی کے والے قربانی کرنے کا ٹھیک ہے جی انہوں نے آدمی لیا اس کو دیکھا آنکھیں کان سات آپ پیر دیکھے آدمی او قربانی نہیں لگتی قربانی کے لیے آدمی ہونا چاہیے بائیں لگتی چلو اس کو کہا دبا کروں نکالا اب کیا ایک آدمی کا بوجھ اپنے رکھیں گے یہ نکلا تو اس نے کہا اوہ وزیر صاحب نے جو کہا تھا کسی میں خیر ہے وہ تو خیر دیکھ لی میں نے انگلی میں نکی ہوتی تو گردن کٹتی گرد نکٹتی آج یہ تو وزیر کوئی اللہ والا نہیں تھا چلو جا کر دیکھتے ہیں کوئی میں زندہ بچ گیا کنویں میں آیا دیکھا یہ تو اللہ والا نیک سال بزرگ صحیح سال میں کنویں نکالا بادشاہ نے کہا کہ اور معذرت کرتے ہیں ان دو سے آپ کو دکھا لگ گیا اور آپ کوئے میں گر گئے تھے بادشاہ سلامت جسی نے خیر تھی ان کہا یار انگلی کٹنے کی خیر تمہیں دیکھ کر آ گیا تیرے کوئے گرنے میں کیا خیر تھی اس نے کہا دیکھو اگر میں کوئے میں نظر آتا تو میں وقت تمہارے ساتھ ہوتا تمہیں چھوڑتا ہی نہیں تھا جب تم گرفتار ہوتے دونوں گرفتار بھی ہوتے اور تم تو کٹی ہونے کی برکت سے بچہ تک قربانی سے میری ضرور قربانی لگتی مجھے اللہ تبارک کنویں میں گرا کر اس قطر سے بچایا اس میں ہی خیر تھی رو بادشاہ نے کہا بالکل اس میں خیر تھی انسان آسان تک رشین آسان تک روشی وہ خیر الرقم آسان تحبو ما تو ہب حشین اور شرالم کئی بات میں ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے اس میں خیر ہوتی ہے بہتری ہوتی ہے اور کسی بادشاہ کو تم پسند کرتے ہو وہ اس میں تمہارے لیے شر ہوتا ہے شاہد اللہ تعالیٰ شرط ہے تو بچانا چاہتا ہے ایک بزرگ ایک سیرام میں رہتا تھا ایک مرغا ایک گدا جڑا گدے پلکیاں بکڑیاں لانا کوئی شہر تک چلے جانا سامان لانا اور مرغا آزان دیتا تھا شہری کو اب رات کو بیڑیا آیا اس سے مرغے گدے کو کھا لیا اور گر ڈاک مرغے کو کھا لیا صبح اٹھے بڑے گلہ کیے ہوئے یا اللہ کیا ہمارا سرمایہ تھا ایک جمڑا تھا گدا تھا مرغا تھا وہ بھی لے لیا کیا کریں کیونکہ بتایا گیا کہ ایک رات کو ڈاکوں کا کافلا گزر رہا تھا اگر مرغا دیتا اور گدا نکالتا آواز تو تمہاری خیر نہیں تھی تو شہر سے لگا نے بچایا ان دو کو تم سے لے کر <سؤال> میں ایک دفعہ لاہور سے دو سال میری ایٹیوٹی لاہور میں رہی ہے تو بعد بچے پشاور میں تو یونیورسٹی میں وہاں سے میں ایک جمعہ چھوڑ کے دوسرے جمعہ کو تھا یہاں جمعہ پڑھانے کے لیے پہنچتا تھا میں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس جمعہ کے منبر کی برکت سے آسانی کی ہوئی تھی مسال تھا خبر میل میں ٹکٹ مل جاتا تھا اور ٹکٹ میری ڈیوٹی کے ساتھ تھا اور وہاں آتے تو ان دنوں کوئی صبح شاٹ کا کوئی زہل کا وزیر تھا بڑی باقاعدہ ڈاکٹر چل رہی تھی میں صرف دھماکے میں اگر ہوتے تھے افغانستان کا مسئلہ چل رہا تھا تو دھماکے سمجھے کر رہے تھے اگر موت اللہ لکھی ہوئی ہے تو وہ نہیں لکھی ہوئی ہے غم کیا ہے بس سو ہو گئی آرام سے یا مر گئے تو بس چھٹی ہو جائے گی ختم ہو جائے ادھر میں آیا اور اس میں مل رہا جہاں جہاں ٹکٹ کے طریقے ہوتے تھے سب ملتا میں ایک طریقہ ہوتا تھا کہ جو ریل کھڑی کرنے کے بعد گارڈ ہوتا تھا, تھا کنڈکٹر گارڈ اس کے پاس ان رجسٹرڈ سیٹیں के تھیں تو اس کو کہنا ہوتا, ہوتا تھا اور, اور بدیلت آدمی ہوتا سیٹ آپ کو دے دیتا تھا ٹکٹ نہیں دیتا تھا ہوتا تھا وہ میں نے تھا کوئی بات وسیعلہ نہیں کامیاب ہو رہا میں جانتے کہ آخر میں واپس ہو کر گیا دل بڑا خبر تھا کہ یا اللہ گھر جانا تھا ضروری بات تھی ٹکٹ نہیں مل دوسرے دن میں کیا ٹیکٹ بس سب فوراً آسانی سے ملا اور میں جا کر لیکن کے بیٹھا ہوں سات بجے ریل کا وقت تھا ساڑھے سات تک آ جاتے تو لوگ بیٹھے ہوئے کہتے تو توبہ تو بہ تو, باہ تو, باہ. کل, تو, باہ تو باہ. کل تو بڑی مصیبت گزری میری کیا مصیبت گزر نے کہ کل خیبر محل جو ہے وہ بجائے سات بجے کہ رات کے دو بجے آئیے یہ ہو گیا سب نے کہا ٹرین مارچ ہو رہی تھی کوئی عورت لیڈر تھی سیاسی اگر اس کی ٹرین مارچ ہو رہی تھی تو وہ بجائے سبحان اللہ اللہ نے ہم ساڑھے سات بجے سوچتے آٹھ بجے آئے گی آٹھ کے بجے نو بجے آئے گی وہاں کے دس دس گیارہ بٹ نو تک اللہ دس مصیبت سے بچایا دیکھ کر اللہ اس مصیبت سے بچایا تو اللہ تبارک تعالیٰ کی کتنی خیریں رحمتیں ہیں انسان کے لیے ہوتی ہیں اور ہمیں اور آپ کو ان باتوں کا پتہ ہی نہیں سکے ہر حال میں اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر گزار رہنا چاہیے میں یہاں تقریر کر رہا ہوں اس سامنے ایک پروفیسر صاحب بیٹھے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لگایا تو فریدی صاحب بیٹھے ہوئے ہارٹ اٹیک گزار کرایا بولے میں نے کہا جو جی جس مصیبت کا بتلا ہوا ہے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے اس کے ایسا کی کی رہا ہے بڑھ کر مصیبت اللہ کے خزانے میں اس سے بچایا اللہ نے اب بیان تو میں نے کر لیا کچھ دنوں غائب غائب کوئی دو تین مہینے کے بعد ملے میں نے کہا وہ پر حضر، پر حضر، پر حضر کہاں چلے گئے انہوں نے کہا جی ان کا تو حلق کا کینسر ہو گیا ہے اور آپریشن کے لیے اور راستے پر مجھ سے ملے میں نے کہا نے کہا اور کہ یہاں سے سانس مکلنا ہے, یہ ان کا نکالا ہوا ہے سب کچھ لے رہے ہیں اور بات بھی یہاں سے کر رہے ہیں تو کے جواب دیے جی ایک طرف ہم اترے خبر ستار کے سامنے ادھر آ رہے ہیں دو ایک دوسرے پروفیسر صاحب سے میں ہوں اردو کے پاس سے گزرے کے پروفیسر صاحب اللہ اپنا بڑا زور دکھایا اب کچھ دنوں کے بعد نے کہا وہ جبار خرید صاحب کا کیا حال ہے کہا جبار خرید صاحب کی گھر والی کو اسی کا کینسر ہو گیا علاج کرتے کرتے شامت ہو شکر ادا کرنا چاہیے <تصفح> شکر, <تصفح> <علیہ> <تصفح> شکر والا لذیذہ سنایا تھا اس پر کون بیٹھا ہوا تھا میں بھول گیا اس اسے ایک دوسرا یہ تو کسی کتاب کا یاد کا کوئی حوالے کے ساتھ ہوگا کہ مجھے ہمارا یاد نہیں ہے اس کا کہ منسوب کرتے مسئلہ اسلام کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے جا رہے تھے تو ایک آدمی کو دیکھا وہ رات میں چھپو گئے رات میں کچھ چھپے ہوئے انہوں نے کہا کہ پھرنے کے کپڑے بھی نہیں ہے اتنی تندرستی ہے ہمارے لیے بھی سوال کرنا آ گیا دوسرے کا ملا بولتے تھے ہمارے لیے بھی سوال کرنا کا آپ کے لیے کیا سوال سرگر اتنا مال و دولت ہے اتنے روزی ہے تنگ آ گئی ہوں میں سے اس میں کمی ہو اچھا تو یہ جو تھا مالو دولت اس کے لئے پیغام یہ آیا کہ آپ گھوڑے پر سوار کھانا کھا لیا چلتے چلتے ٹھیک ہے اور جو تھا ریت نے بڑا سو سے کہا کہ آپ شکر کریں شکر کرا پہننے کا کپڑے تک نہیں تو زور کیا دیا اور ریت کو اس نے اڑایا اور تنگا کر کے چھوڑ دیا کیلا کے پاس ہزاروں میں بھی چیز ہے کیلا سے رہتے بار اچھا وہ آدمی جو تھا اس نے خوش حاصل کے بعد شکایت کرنے کا آپ کے میں نے عمل کیا کوئی روزی میں کمر نہیں رزق میں کمی نہیں آپ کیسے کھانا کھاتے اس نے کہا جی وہ تو روٹی کھانی ہوتی تھی تو گھوڑے پر بیٹھ کر تو اس کے زرے نیچے گرتے تھے تو میں نے سوچا کہ زرے پیروں کے نیچے آئیں گے اللہ کی روزی کی بے قدری ہوگی تو میں نے ایک بنائے ہوئے کو دانا کھلانے کے لیے نہیں تو اس کو توبرا کہتے لیتا ہوں کھانا ہوں پھر جو زرے ہوتے ہیں ان کو ساتھ نکال کر کھا لیا یا کسی پاک جگہ پر ڈال دی چونکیاں وغیرہ پھر اس کی کبھی کم نہیں ہوتی جب اتنے بارے کے بہید آپ اتنے شکر گزار ہے اپنے کہ ایک زرے کی قدر کرتے ہیں ایک دفعہ ایک آدمی آیا انہوں نے ایک آدمی بلایا سنگھا جنہیں کہ کتابیں پڑھا لکھا ہے اور تنگ دست ہے اس کو دوسرا بھائی بھی عالم ہے یہ عالم ہے لیکن وہ جائے تو اس کی بلازمت ہے اور تنگ دست تو سزا کابل ہے زیادہ نمبر لیا بڑا بھی ہے اگر بتا دست کو بندوبست کرے ٹھیک ہے جسے کریں وہ کیا سننا کیا دعا کرنا کیا نا سننا کیا اللہ نے اس کو یونیورسٹی میں بلازمت کروا دی خیر جب اس کو میں نے دیکھا دونوں بھائیوں نے دیکھا اسموک مسکراتا چہرہ کہ وہ ملازمت پر تھا نا بالکل جو دیکھا وہ پشن میں کہ تندے تھے اکڑے پنجابی بول گئے تھے بارہ بجے ہوئے اور بات کرتے بھی آدمی کو تکلیف ہو رہی ہے میں کہا اب یہ تو جی کے تنگی کے اس بات اس سے لیے ہوئے ہیں سخت مزاجی اور کسی کا لحاظ نہ کرنا خیر وہاں پر میں اس کی ملازمت ہوں کہ چند دن اس جو ہر ہاں سختی کا رویہ برتا واض فارغ کر دیے آپ سے آمنا سامنا ہوا تو او میں نے سوچا کہ میں سلام کرتا رہا ہوں آپ اسکول سلام کا موقع دینا چاہیے کہ اس کے مزاج کو معلوم کرنا چاہیے کہ سلام اسلام مجھے نہیں کیا تو بعض وقت کہا کرتے ہیں یہ امی سڑی تو سلام کون دائر بے قدری دے رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے مولوی صاحبان دور کے کہتے ہیں تا علم بے قدر رکھ آپ علم کی بکری لوگوں کے پیر پکڑتے ہو اور ملتے ہو ان سے اور دین کی بات کہتے تو میں نے دنیا کے مفاد حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے پیر نہیں پکڑے ہیں میں نے دن کی بات کہنے کے لیے پیر پکڑے میں نے علم کا بخار نہیں گرایا خود ادو صلی اللہ علیہ نے یہودی کی ٹٹی صاف کیس لئے دن کے لیے اہلا. دنیا کے لحاظ سے وہ جرت والی شخصیت تھی. کہ کسرا بادشاہ کے آدمی آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے بادشاہ کیا تک کی کو خص بھیجائے ہے اور بھیجا بھیجائے کہ ہم آپ کو گرفتار کریں تو آپ نے سے کہا کہ تمہیں یہ شکل کس نے بنانے کا کہا ہوئے مجھے ان کی بڑی بڑی تھی ڈاڈی ان کی مڈی ہوئی تھیں تو آپ فرمایا کہ تمہیں یہ شکل کس نے بنانے کا کہا ہوا ہے تم نے کہا میں آپ ہمارے باپ کسرا نے کہا ہوئے نہرمایا کہ میرے گھر میں تو مشرق فرمایا کہ آپ لوہیا وہ کس و گاڑی کو بڑھاؤ اور مچھو کو کھڑا ہو آو اس کا کو کوئی راب ہی نہیں آیا کہ کسرا کے گئے تو اس بادشاہ کے کاش دے ہوئے کہ جو کسی جگہ کس بادشاہوں کے پاس جائے کسرا کے کس تو بادشاہ کام کریں کہ ہم کیا کریں گے کیا جاب ایک مکی کے برابر بھی رواب نہیں آپ نے فرمایا ہے کہ ایک مہینے کی مسافت تک میرا روب جاتا ہے شہری مساوت کو پکہارے اماموں نے, نے سولہ میل مانا ہے تو اسے ایک مہینے کے شاوت پانچ سو میل بنتی ہے آٹھ سو کلو یہاں سے آپ چل رہے اور ملتان میں بیٹھے ہوئے آدمی کے دل پر لفظہ سازی ہوتا تھا آپ کے روپ کو پھر آپ نے سے فرمایا جو یمن کا گورنر تھا با, بازان تھا راک صاحب بازار جو ہے تو اس کو محبت کی حضرت سے تو اس دن کے ہاتھ پیغام میں جاتا کہ گرفتاری آپ پیش کر دیں اور میں کچھ طریقہ کر کے کچھ معافی مانگ کے آپ کو چھڑا دوں گا تو آپ نے آدمیوں سے خارا سے فرمائے کہ ان کو رات کو ٹھہراؤ اور صبح پھر ان سے بات کریں گے رات میں ان کو ٹھہرایا گیا صبح وا کر مجھے تو نے فرمایا کہ کل گزشتہ رات میں میرے رب نے تمہارے رب کو قطر کرا دیا ہے جاؤ واپس یہ کہ یہاں بازان یمن کے گورنر سے کہا تو اس آدمی نے تو یہ کہا تھی کہا اگر یہ بات سچی ہے تو میں تو ایمان لے آؤں گا تو اس مہینے زمانے میں تو خبریں ہیں اور پہنچتی تھی سولہ میل دن کا فاصلہ طے کر کے بہت ہوئے تو تیس میں فاصلہ طے کر کے بہت طے کر خبر آئی ہے تو اس دن خبر کے پہنچنے مہینہ لگتا تھا تو یہ آدمی جب واپس ہوئے تو انہوں نے وہاں پر واپس ہوئے تو وہ کسرا کو اس کے بیٹے شیریا نے قتل کر دیا تھا کہ رام پھر بازار کو آیا اس نے اسلام قبول کیا میری جو عدیش میں نے گئی اس پر دو طرح کی باتیں ہیں ایک بات زیادہ مقلدوں کی ہے جو اپنے کے لیے عدیش کہتے ہیں تو ان کا نظریہ ہے کہ اس حدیث کی روشنی میں ڈاڑی کا ایک بال کم کرنا بھی ناجائز رکھاؤ ناف تک پہنچے یا گھٹنوں تک پہنچے چونکہ اس میں کہا ہوا ہے واف ان کو ہوا کہ بڑھاؤ کمی گلط لفظ نہیں آیا ہوا ابوانس جماعت جو چار ماموں والے لوگ ہیں یہ ہمارا, ہمارا نظریہ یہ ہے کہ حدیث پر عمل اس طرح سے کیا جائے کہ جس طرح صاب اکرام نے کیا ہے کیونکہ پہلے شاگر حضور صلی اللہ علیہ کے سابام ہیں لہذا ان کو پتا ہے کہ کسی حدیث پر قمل کرنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا تو افضل بنیادی ایک عالم مفتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی صحابی ہیں ان کے فاروق کے بیٹے عمر انہوں نے حج کیا اور حج سفارہ ہونے کے بعد سر مڈا اور سر منڈنے کے بعد ڈاڑی کو سرگی اور پکڑا اور مکی بال تھے ان کو تراشا حدیث شریف عمل کرنا وہ صحابہ کے طریقے پر ہوگا حضور نے فرمایا ماں نہ میں ہوں اور میرا صاحبہ ایک رام ہے سہبی کرنے نجوم میں یہ مختلف میرے صحابہ ستاروں کی طرح جس کے پی چلو گے ہدایت پاؤ گے نا من تم تم بھی تو قدرت اگر تم ایمان لائے جیسے کہ ایمان لائے یہ لوگ تو تم ہدایت کون سے لوگ تو قرآن کا ناتر نے کہا کہ موجود تھے صحابہ اکرام صحابہ اکرام کا مسئلہ نوجو قرآن آیت نے بتایا ہے حضور اسلم چدیس نے بتایا ہے یہ صحابہ اکرام معیار حق ہیں کوئی آدمی رجنو کہے کہ حضور کے بعد کسی کو معیار حق نہ سمجھا جائے تو یہ کلمہ جو ہے عمرائی کا کلمہ ہے حضور اسلم کے بعد صحابہ اکرام معیار حق ہیں اور عزیز شریف نے فرمایا کہ لا يزالت، لا یزالت طاقتمتی یہ تو منحق کس طرح سے الفاظ اس کے اس کے بعد نکالیں کہ قیامت مت میری امت میں سے ایک طبقہ ختم نہیں ہوگا جو حق پر قائم رہیں گے اور ان کو کوئی نقصان پہنچانے والا نقصان نہیں پہنچا سکے گا قرآن کی حفاظت اللہ نے بات رکھی ہے نا اس کے الفاظ کی حفاظت ہوگی جو خود قرآن ہے اس کے معنی کی حفاظت ہوگی جو عزیز ہے وہ صحیح معنی کو لینے والے علماء اور اے حق کی حفاظت ہوگی اس جماعت کی حفاظت ہوگی جو اس کو لیں گے جس طرح احمد منحمد رحمۃ اللہ علیہ کو اسی لاکھ پرو امین کا خلیفہ مامود رشید کوڑے مار رہا تھا اور تر اس کے مقابلے میں کھڑے تھے وہ اپنے غلط حقیدے کو چلانا چاہتا تھا ایک اکیلاج میں, میں. اس کو پتا تھا کہ میں جماعت حق ہوں اکیلا ہو کر جماعت ہے اور مجھے اللہ باقی رکھے گا اس کو اللہ ختم کرے گا سو کوڑے مارتے تھے اور مارنے کے بعد پانی ڈالتے تھے پھر سخت سردی اور پھر چھوڑتے تھے کہ جلد ٹھیک ہو جائے پھر مارتے تھے ای? ایسے مہمان نہیں جڑ سی ذرا ڈورا کھڑا ہو ایک آدمی سے کیا وہ امام بن گیا ہے ایک اکیلا آدمی اسی لاکھ روپیہ مل کے خریدے کے مقابلے میں کھڑا ہے او مار رہا ہے شہمت کر رہا اس کی بات کو نہیں مانتا دو بزرگ تھے محمد بن منو رحمت اللہ علیہ بن حمد اللہ لے. تو محمود نے کہا کہ اب تو گرمیاں ہو گئی ہیں ہم فنائیں سر مقام میں جائیں گے گرمی وہاں گزاریں گے ان دونوں قیدیوں کو وہاں لے جاؤ میں وہاں جا کر ان کو ٹھیک کروں گا جن کو پہلے وہاں بھیج دیا گیا یہ بعد میں چلا راستے میں ایک شہر آیا وہاں پڑاؤ ہوا بڑی خوبصورت جھیل اس کی شہر کے لئے گیا اس میں ایک بڑی چمکدار مچھلی تیر رہی تھی اس نے کہا یہ مچھلی تو جو اس کے تھے جو انسار اور فوجی شلاگ لگائی تیرہ تیرہ تیرہ اس مچھلی کو پکڑ کر لایا اور وہ پکا کر اس کو کھلائی گئی بس رات گزری صبح بخار چڑھا تو نے کہا درباری نظموں کو بلاؤ بلا ان کا میرا نکالو نکالا اس میں لکھا ہوا تھا کہ اس کو فلام بستی سے گزرتے ہوئے بخار چڑھے گا اور وہیں پر اس کی موت ہو پاس والی بستی کا نام پوچھو نام پوچھا وہی نام تھا یہ علم ہے صحیح لیکن شیطانی علم ہے لیکن یہ اللہ کے احسان ہے کبھی ٹھیک آتا ہے کبھی ٹھیک نہیں آتا کیونکہ غیب کلم فکت اللہ کے پاس ہے غیب کلم اللہ کے پاس ہے فکت کبھی ٹھیک آتا ہے کبھی نہیں آتا وہ اتنا انہوں نے کیا ہوا سخت تو امام محمد الحمد الحمد اللہ علیہ کو اللہ تبارک ہاں جس وقت یہ پٹائی کر رہا تھا تو یہ اللہ کی شان کے امام محدود محمد رحمۃ اللہ علیہ تو گرفتار ہو کسی کے قبضے میں آ گئے دوسرے بڑے امام سے امام شافی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے خیر میں سمجھی کہ ہجرت کر کے چلے جائیں یا ان طاقت کا مقابلہ میں کر سکے اسے اپنے آپ کو بچانا چاہیے تو ہجرت کر کے مصر چلے گئے مصر میں ان کو خواب مزدور کی زیارت ہوئی کہ ہم ازمین حمل کو کہو کہ اس پر ایک ازمائش آئے گی اور اسے کہے کہ اس ازمائش میں جمع رہے اس میں جمع رہا تو اللہ تعالی قیامت تک اس کے علم کو باقی رکھے گا تو جن لوگوں کی کتابیں قبول ہوئی ہی ہیں چل رہی ہیں کہ فکر کر رہے ہیں آ, ایسے نہیں ہوا قبول ہونے کی وجہ سے ہوئے ہیں قبول ہو کر ہوئے ہیں جب تک قبول نہیں ہوتے ہم نے سنا ہے مجھے اس کتاب کا نام بھی آتا ہے پھر کہ ایک ایسی کتاب ہے کی لکھی گئی ہے اتنی کمال والی جتنی کہ بخاری ہے لیکن چلی نہیں ہے وہ بخاری کے پلا ایک کتاب لکھی گئی ہے لیکن چلی نہیں ہے کیوں چلی نہیں ہے اس کتاب کو لکھنے کے بعد صاحب کتاب کو زیادہ سے حضور علیہ صلیم کی اور آپ نے اس کو دودھ جو ہے عطا فرمایا تو خام ہونے عالم اس نے دودھ پیا جب صبح ہے تو اس بات کی آزمائش کرنے کے لیے کہ دودھ پیا ہے نہیں یعنی کہ کہہ کی تو ان کو بتایا گیا کہ آپ سے حضور حضر ص کی حد تک ہو گئی کتاب قبول نہ ہوئی اسلحا لکھا ہے کہ کتابیں چل رہی ہیں یہ ان لوگوں کے ہیں جو کہ اللہ کے ہاں قبول ہوئے ہیں کیسے صاحب آداب شمار کو بتا رہے تھے اگلے رسالے کے لیے میں آپ کے لیے تیار کروں گا شمار ستانوے کے دنیا میں سو میں ستانوے ہنفی ہیں ستاسٹ ہنفی ہیں اور باقی کتنے لگے تینتیس تینتیس میں سے پندرہ جو ہیں تو وہ شاپی ہیں کتنے رہ گئے اٹھارہ اٹھارہ میں سے جو ہے تو دس جو ہیں یہ مالکی ہیں کتنے رہ گئے آٹھ پانچ جو ہیں تو یہ حملی ہیں اور آہ آہ تین میں سے جو ہیں تو اس میں سےر ایر عزیر شیعہ وغیرہ وغیرہ سب یہ تین فیصد ہے سو میں سے تین اور امام حدود رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ کو جو قبول کیا گیا ہے چالیس سال شاہ کے حضو سے صبح کی نماز پڑھی ہے اور رمضان میں اے ختم دن میں کیا ہے اے ختم رات میں کیا ہے تاجد میں اور ایک ختم جے ترابی میں کیا ہے ایک ساتھ ختم رمضان میں کیا ہے اور بادشاہ نے قاضی القزا ان چیف جسٹس سپریم کورٹ کا عہدہ پیش کیا ہے اور اس کو نہیں لیا کہ میں مسلمانوں کا فقہ مدون کر رہا ہوں پھر میں حکومتی آدمی ہو جاؤں گا اور ابراہیم تابی رحمۃ اللہ علیہ کا جو جہاد ہوا ہے <تصح> <تصح> کے سل سل اس کے نتیجے میں ان کو جیل میں ڈالا گیا ہے اور جیل میں اتنی تکلیف ہوئی ہے گری گئی ہے پھر نے دعا مانگی کہ یا اللہ میں بڑھا ہو گیا ہوں اور میری برداشت سے باہر ہے یہاں تک کہ آخر میں زیر دیے گئے جیل میں اور اس پر جان دی میں ایسے ہی قبول نہیں ہوا کرتا آدمی کوئی کتاب لکھ بارے اس پر قبول ہو کوئی تقریر کر لے اس پر قبول ہو سمحان اللہ جی تمہارے سامنے بیٹھیں گے تو ملا تو سوکی نہیں بس تبری